نہ ہو ترتیلا و نزل نہ ہو تنزیلا یہ تو حکمت ہے کہ خوران تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے تو میں نے ارض کیا کہ یہ وہ تصور تھا نائبین سلطنت کا کہ جس پر یہ شرک کا پورا نظام یہ گاڈ اینڈ گاڈیس اور یہ آلیہ یہ تمام کے تمام جو ہیں در حقیقت دیویاں اور دیوتا یہ وہی بلائکہ ایمان بالملائکہ کے کی بگڑی ہوئی شکل تیسرا شرک کیا تھا یہی جو بڑے بادشاہ اور بڑے شہنشاہ یا بڑے چودھری بڑے سردار کچھ ان کے مصاحبین منہ چڑھے مصاحبین ہوتے ہیں کہ جن کی بات وہ ٹالتا نہیں ہے جن کی سفارش سے بس بیڑا پار ہو جاتا ہے اب آپ سوچیے بغل اعظم اکبر شہنشاہ ہندوستان کا اتنا عظیم شہنشاہ لیکن آپ نے پڑھا ہوگا بلہ دو پیازہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ لطیفے بھی کر جاتا تھا توہین بھی کر جاتا تھا بہت ہی اس کے ساتھ آزادی برت لیتا تھا نورتنوں میں سے تھا مصاحبین میں سے تھا تو یہ شہنشاہوں کا کچھ انداز ہوتا ہے لہذا کچھ ہیں ہستیاں ایسی کہ جو بہت پیاری ہیں اللہ کو اور ان کی بات وہ نہیں ڈالتا لہذا ان کی سفاری سے بیڑا پار ہو جائے گا ان کو خوش کرو اب ان میں ایک تصور تو وہی تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر لاڈلی اور چہیتی اور پیاری قرار دے کر اور ان کے ناموں پر بت تراش لیے تھے یہ مشرقین عرب نے یہ تمام جو ہے یہ نام معنس ہے عزا عزا العزیز یہ اللہ کا نام ہے الرزا یہ در حقیقت اسی کا معنس تو ہے العزیز کا معنس العزا ہے اور اسی طریقے سے لات لات کیا ہے الہ کا معنس ہے لات یہ دیویاں تھیں اور یہ اللہ کی بڑی پیاری ہیں لاڈلی ہیں یہ اللہ کی بہت ہی جہتی بیٹیاں ہیں بس یہ اگر راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا اگر ڈل کرو یہی تصور ہے جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا ہے یہ بڑے مقرب ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی رسائی ہے ان کا اگر ان کی سفارش نصیب ہو جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا ان کا دامن پکڑ کر نکل جائیں گے سارا تصور جائزہ لے لیجیے کہ یہ جو شرک جاہلی ہے یہ قدیم شرک جو ہے اس سب کی بنیاد کیا ماں قدر اللہ حق قدری یہ تصور نہیں کر سکے کہ اللہ خود قوی ہے اس کی قوت کا دار و مدار انحصار کسی اور پر نہیں ہے ملائکہ کی قوت پر اس کی قوت کا دار و مدار نہیں ہے وہ ان قوی ہے خود ان اللہ لقوی عزیز مذات ہی فی نفس ہی قوی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں ہے وہ ملائکہ کی فوجوں کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ کچھ کر نہ سکتا ہو اس کا اختیار مطلق ہے العزیز وہ خود ہے زبردست چھایا ہوا غالب اس کا یہ غلبہ کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی بنیاد پر نہیں ہے اس طرح اس کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہے لیکن کسی ظوف اور کسی عز کی وجہ سے اس نے دوستیاں نہیں پالی ہوئی ہیں اور یہ وہ بات ہے جو سورہ منی اسرائیل کے جو آخری آیت ہے اس میں ان تمام تینوں تصورات کی نفی کر دی گئی ہے جمع کر کے ان کو وقول الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ تخیص ولم یق الہو شریک ولم یکق اللہولیمنز بکبر ہو تقبیرا اور کہیے کہ کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے ہی جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نمبر ایک پہلی نفی ہو گئی اس تصور کی جو تم نے یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اولاد اور جوڑی اور جو بھی کچھ رشتے دارے اس کے لیے طے کر دیے ولم یق الہ شریک الفیل ملک پادشاہی میں اختیار میں اس کا سادھی کوئی نہیں ہے فرشتے ہیں تو بھی مخلوقات ہیں اس کی سادھی کوئی نہیں ہے اختیار میں کوئی شریک نہیں لا یشر فی حکم ہی احادا یہ سورہ کہف میں الفاظ آئے وہ اپنے حکم میں اپنے فیصلے میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں حکومت میں کوئی اس کا شادی اور شریک نہیں اولم ولم له اللہ ولیم نزل اب یہاں دیکھیے نفی یہ نہیں کی کہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے ولی ہے اس کے اور یا اللہ ہے حدیثی میں الفاظ یہاں تک آئے من آدا لی ولی فقط آزن تو اللہ فرماتا ہے حدیث کسی ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی پھر اس کے خلاف میرا اپنا الٹیمیٹم ہے میری طرف سے اعلانے جنگ ہے اس شخص کے خلاف جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اور اس کی عداوت کے نمش اختیار کرے تو ولی تو ہے لیکن تمہارا ولی تمہارا دوست اور میرا ولی اور میرا دوست زمین و آسمان کا فرق ہے تم دوستیاں پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں کبھی ضرورت پڑے گی ان کی ان کے ناجائز بات بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کبھی کوئی کام میرا ان سے پڑے گا آخر میں بھی کوئی کام کرواؤں گا آج بات جو یہ کہہ رہا ہے تو اچھی نہیں ہے لیکن بھارت دوست ہے دوستی نبھانی ہے اس کا ساتھ دینا ہے چونکہ تمہارے اندر عجز ہے تمہارے اندر کمزوری ہے تمہارے اندر زوف ہے تمہیں اپنی دوستیوں کے ساتھ یہ نویس اختیار کرنی پڑتی ہے میرے دوست ہیں لیکن کسی میرے زوف یا عز یا کسی اور میرے احتیاج کی بنیاد پہ نہیں وَقُلِ الْحَمْدُ الحمد اللہ لَمْ يَتَّخِذْ ولدا ولم يكون وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي ولم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ ظلم دے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ہو اس کی تو تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے اس کی بڑائی کا حق ادا کرو اس کی عظمت اس کی قدرت اس کا غلبہ ان اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز وہ از خود قوی ہے از خود عزیز ہے زبردست ہے نہ ملائکہ کی بنیاد پر اس کی حکومت ہے نہ کسی اور مخلوقات میں سے کسی کا کے ساتھ اس کی کوئی احتیاج وابستہ ہے نہ کسی اپنے ولی کے ساتھ اس کا معاملہ کوئی اس وجہ سے ہے کہ اس کی کنی دبتی ہو ماض اللہ معاذ اللہ کسی وجہ سے اسے اس کی بات مجبوراً ماننی پڑے یہ تمام تصورات تمہارے ہیں اس لیے کہ تم انہی چیزوں اس سے اوپر سوچ نہیں سکتے یہ ہے سبب اس جاہلیت قدیمہ کے شرک کا اب اسی کو آپ آگے لے آئیے سیدھی سی بات یہ ہے جس سے کوئی اعلیٰ مقام نظر آتا ہو اور وہ اس کی رسائی میں ہو وہ ادنا پر کیوں اکتفا کرے گا میں بہت ہی سادہ مثال بہت عملی دے رہا ہوں جسے کو بہت اونچا اعلی رشتہ ملتا ہو اب رشتے کے کسی اعلی اور اونچے ہونے کے بہت سے معیارات ہو سکتے ہیں فرض کیجیے کسی کے نزدیک خاندان اور حسب نصب سب سے بڑی شے تو جسے بہت اعلی حسب نسب اور اونچے خاندان کا رشتہ ملتا ہو وہ اس سے کمتر میں کیوں رشتہ کرے گا یا کہیں اگر کسی دولت مند خاندان میں رشتہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی غریب کے یہاں کیوں جائے گا یا فرض کیجئے کسی کے ہاں معیار نیکی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں کوئی حسب نصب کی بنیاد پر کوئی خوبصورتی اور حسن و جمال کی بنیاد پر کوئی دولت کی بنیاد پر تو دیکھو تم نیکی کی بنیاد پر رشتہ کیا کرو تقوی اور دین یہ دیکھا کرو رشتہ کرتے ہوئے اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی شخص کو دینی اعتبار سے اونچا رشتہ ملتا ہو تو اس اعتبار سے پستر پر کیوں آئے گا اس کا معیار اگر یہی ہے. یہ تو کمتر پر تو آدمی اسی وقت آتا ہے جبکہ برتر دستیاب نہ ہو یا اس تک اس کی رسائی نہ ہو یہ ہے اصل وہ بات ما قدر اللہ حق قدری اپنے ذہن کی تنگی کے باعث اپنے تصورات کی محدودیت کے باعث اپنے ذہن کی سطح کی پستی کے باعث اللہ کے جلال اور جمال اور کمال کا کوئی تصور انہیں حاصل نہیں ہو پایا اس لیے یہ پستی کے اندر منہ مار رہے ہیں اس لیے کہ اعلی ذا کسی کو ملے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پستی میں منہ نہیں مارے گا جو میں پچھلی گشست بحث کر چکا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے کہ یہ کسی سے محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے اور فطرت میں یہ تقاضا رکھا گیا روح کے اندر ہے یہ تقاضا کہ اللہ سے محبت کی جائے لیکن جب اللہ تک رسائی نہیں ہو پائی ذہنی اعتبار سے جیسے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آتا ہے ظاہر کا مب لگو من العلم ان کی علم میں رسائی ابھی تک ہو پائی ہے یہ گویا کہ انسان کے تصورات کی پستی ہے علم کی محدودیت ہے یہ اس کی ذہنی سطح جو ہے اس کی پستی ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو میں پچھلی رشد میں بار بار الفاظ میں نے استعمال کیے ڈونٹ سیٹل فار لیس تم کمتر پر کیوں معاملہ کر رہے ہو برتر سے برتر اعلی سے اعلی اور برترین اور اعلی ترین نسب الد منزل ماں کی بریاست. اور میں نے جو مثال دی تھی کمند کی گویا کہ یہ کمند کیا ہے یہ تصور کی کمند ہے یہ علم اور فہم اور معرفت کی کمند ہے جتنی اونچی سے پھینکو گے وہیں جا کر یہ ٹکے گی اتنی بلندی پر اب پھر تم اتنا اونچا اٹھ سکو گے جاؤ فتح اب اگر اونچی کمند ہوگی تو اونچے چڑھ جاؤ گے نیچے ہی کہیں اٹک گئی ہے تو وہیں تک پہنچ سکو گے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو یسداں ب کمندا و رت مردانہ تمہاری ہمت ہونی چاہیے کہ اپنی اس کمند علمی کو اپنی اس کمند معرفت کو اللہ تعالی کی ذات سے ورے کہیں نہ اٹکنے دینا گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں کہیں تمہارے توہمات میں الجھ کر نہ رہ جائے یہ کمند علمی ایک انسان کی جو جو بھی معرفت کی کمند ہے اس کو پہنچاؤ دلِ وجود کو چیر کر یہ ذات باری تعلا پر جا کر وہاں تمہارا مقصود معین ہو جائے لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو اس چند الفاظ پر مشتمل ایک مختصر آیت میں جو اصل سبب ہے شرکا وہ بیان کیا اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ پرانے مجید میں تین مرتبہ آئے ما قدر اللہ حق کا یہ میں نے عرض کیا ہے بارہ کہ اصل میں کسی بھی الفاظ کی اہمیت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہے نہ اللہ کی وکیبلری محدود تھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ الفاظ وہی اگر آتے ہیں بار بار دہرا کر تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص ہے بات کوئی خاص حکمت ہے ان الفاظ میں کچھ ہے جا ای غور کرو ان پر تدبر کرو اپنا لینس جو ہے بائیکوسکوپ کا فوکس کر دو یہاں پر لیکن جب بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں کیوں تین مرتبہ آئے ہو اللہ ارسلہ رسول الحق رحو الدین شاہ ولی اللہ نے کہا صحیح کہا یہ پورے قرآن کے لیے ب عمود ہیں یہ تو محور ہے مرکز ہے قرآن کا ان کو سمجھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان الفاظ کو سمجھو گے تو سیرت سمجھ میں آئے گی ورنہ سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی کم سے کم سیرت کے لیے تو مرکز و محور جو ہے وہ یہی الفاظ ہیں ہو الزی ارسلہ رسول بل ودین الحق لیکن سیرہ والدی کل اسی طرح کل شرک کی جڑ اور بنیاد وما قدر اللہ حقا قدری اصل سبب یہی ہے انسان کی کمند ذہنی جب نیچے ہی کہیں الج جاتی ہے توہمات میں ہی کہیں پھنس کر رہ جاتی ہے تو پھر انسان کبھی کسی شے کو کبھی کسی چیز کو کبھی کسی تصور کو کبھی کسی نظریے کو کبھی زمین کو کبھی وطن کو کبھی گھر کو کبھی قوم کو اور کبھی اپنی ہی ذات کو اپنی ہی خواہشات کو افرایت مَنِ تخدا الہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ پس پسترین سطح جو میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں وہ تو یہی ہے کہ انسان کا اپنا معبود اس کا مطلوب و مقصود اپنا ہی نفس ہے اس نفسی کے تقاضے چاہے وہ حب جا ہے یا حب مال ہے یا حب شہرت ہے جو بھی ہے اقتدار کی حوث ہے جو بھی ہے وہ اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے اور اسی کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے گویا کہ اس کا مقصود و مطلوب اور اس کا معبود الہ اس کا اس کا اپنا نفس ہے افرائے تم انتخذ ہوا ہوں کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اب یہ تمام چیزیں جو اقسام شرک میں بیان ہوئی ہیں مختلف عنوانات سے اب آپ دیکھیے یہاں پر ضعف طالب والمطلوب اور وما قدر اللہ حق قدری شرک کی حقیقت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی شے یا کوئی ہستی یا کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی تصور یا کوئی نظریہ تمہارا مطلوب و مقصود بن جائے یہ ہے اور اس کا سبب کیا ہے ما قدر اللہ حق کا یہ اللہ کو نہ پہچان پائے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا یہ رکو اس اعتبار سے جو اس کی جامعیت تو اصل میں یہ سارا جب ہم پڑھنے کے سامنے آئے گا یہ جو اسلوب ہے یہ اس, اس رقو میں دو دفعہ آیا ہے ما قدر اللہ حق کا اگلے حصے میں آئے گا جاہد الف اللہ حق جہاد دو ہی چیزیں اللہ کی معرفت جیسا کہ اس کا حق ہے اور اللہ کے لیے جہاد جیسے کہ اس کا حق ہے گویا کہ ایک ہے انسان کے علم اس کے فہم اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی معرفت کا اتنی انتہا اور ایک ہے انسان کے عمل اس کی بھاگ دوڑ اس کی صحیح و جوہت اس کے لیے منتہا مقصود ماں قدر اللہ حق کا قدر و جاہدوف اللہ حق کا جہاد جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اور یہ سورہ عال عمران کی وہ مشہور آیت بھی ہے جس میں یہی اسلوب آیا ہے یہی انداز ہے یا یو اللہ عام تق اللہ حق ماتوقات اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوا کا حق ہے تو تقوا اختیار کرنا عملی اعتبار سے اور جہاد کرنا اللہ کے لیے اس کا حق ادا کرنا یہ ہو گئے عملی پہلو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا میں اس سے پہلے تو میں نے بیان کیا ہے لیکن آج میں نے کوشش کی کہ حوالہ مل جائے لیکن میں پڑھتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی کہیں یہ الفاظ آئے ہیں لیکن مجھے حوالہ نہیں مل سکا اس لیے میں اس کی وضاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ما عرفنا کا حق کا معرفت و ماں کا حق عبادت اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جتنی کہ تیری بندگی کا حق تھا تو واقعہ یہ ہے کہ ایک درجہ جو ہے معرفت کا اور ایک درجہ بندگی اور جہاد کا وہ تو وہ ہے کہ جو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے تو سامنے رہ سکتا ہے وہاں تک رسائی آسان نہیں خود دور فرماتے ہیں کہ لباؤ الحمد جو ہے قیامت کے میدان میں میدان حشر میں لباول الحمد بے یدی میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا میدان حشر میں وہ آج بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی مارفت کے اندر بھی درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہی ہے آخری وقت تک بن تو خیر اللہ من بن اس کی یہ شرح کی گئی ہے اور صحیح ہے ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر ہے آپ کے درجات ہر لمحہ بلند, بلند سے بلندتر ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ معرفت جو اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی کہ جبکہ میدان حشر میں حضور کھڑے ہو کر ہم بیان کریں گے لے باہل ہم حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کی ہم بیان کروں گا اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کا تقوا اس کی بھی کوئی انتہا نہیں آدمی امکانی حد تک بڑھتا رہے امکانی حد تک کوشش کرے معرفت میں ترقی کرنے کی کوشش کریں جہاد میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تقوی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں عملی اعتبار سے جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے یاق اللہ حق پتوکا حضور کون ہوگا جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے تو پھر جب وہ آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغبل میں فت تک اللہ مستتا تم یہ ہم پڑھ چکے ہیں تغابل ہمارے دوم کا یہ درس تھا فتق اللہ مستتا اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں تب صحابہ کی جان میں جان آئی اس لیے کہ صحابہ کے قرآن پڑھتے تھے سنتے تھے تو وہ عمل کے لیے اور وہ جب بھی اپنے آپ کو تولتے تھے جب بھی کوئی نیا حکم آیا نئی آئےت اتری اپنے آپ کو تولتے تھے ہم اس پر پورا اتر سکتے یا نہیں صرف حصول ثواب تو یہ تو تصور ہی اس وقت نہیں تھا قرآن تو اترتا تھا علم میں اضافے کے لیے اور عمل کے کا حکم لے کر اور لاحظ ظاہر بات ہے کہ پھر انہیں اپنے آپ کو توڑنا پڑتا تھا گھبرا جاتے تھے چنانچہ سورہ انام میں جب آیت نازل ہوئی کہ ای ولم يلبسوا انکل بظلم عام المس ایمان دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور پھر جواب دیا امن کا حقدار تو وہی ہے جو ایمان لائے اور پھر کہیں بھی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دے ان کے لیے امن ہے وہ لمن وہ تدور ہدایت یافتہ وہ ہوں گے گھبرا گئے صحابہ حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرے کسی پر ظلم نہ کرے کبھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی کبھی کسی دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی بہت سے انسان کے معاملات جو ہیں اگر تو یہ شرط یہ ہے ظلم کی کوئی آلائش اور کوئی آمیزش نہ ہو تب امن ہے اور تب ہدایت کا وعدہ ہے تو حضور نے فرمانے یہ نہ گھبراہو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے تم نے دیکھا نہیں پرانے مجید میں جو بیان کیا گیا ہے ان نشر کا ظلم وہی حضرت لکمان کی نصاحب میں جو ہمارا درس نمبر تین ہے اس منتخب نصاب کا یا مل تشرق بلّہ ان نشر کا نظ یہ یہاں مراد شرک ہے شرک کی آمیزش سے جو لوگ بچے رہیں شرک کی کوئی آلودگی نہ آنے دیں اپنے ایمان میں ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے تو یہ ہے اصل میں وہ کہ چونکہ وہ لوگ جب قرآن سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے تھے کہ اس کے اوپر ہم پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں پورا اتر رہے ہیں یا نہیں یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے وما قدر اللہ حق قدر حاصی یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ اللہ کے اندازے کا حق تھا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے ایک حق تو کما حق کو اللہ کی معرفت یہ تو یوں سمجھیے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تو تقریباً ناممکنات میں سے ہے یہاں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل ہو جائے اس کی صفات کمال اس کا ایک ایسا اجمالی تصور قائم ہو جائے کہ جو شرک کی آلودگی سے انسان کو بچا لے اور اسی کا انسان اسی کا محب بن جائے اسی کا عاشق بن جائے بلزین عام و اشد الحب بلّہ تمام محبتوں پر غالب آجائے محبت اللہ کی اس درجے تک اگر معاملہ ہو گیا ہے تو بس اللہ تعالی کے یہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ درجات جو جیسا کہ جنت کے بارے میں عام لوگوں کا تصور تو شاید یہی ہے کہ بس وہاں جا کر کھانا پینا عیش کرنا ہے اور تو کچھ ہے نہیں لیکن صحیح بات یہ کہ وہاں بھی ترقی درجات ہوتی رہے گی اس لیے کہ ایسے لوگ بھی تو جنت میں پہنچ جائیں گے نا جن کے ایمان کی اتنی زیادہ پونجی تو نہیں تھی لیکن یہ کہ بہرحال ایمان کے ساتھ عمل کا کچھ اتنا وزن لے آئے ہیں کہ بد اعمالی اور گناوں کا پلڑا جو ہے وہ کم ہے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو چاہے زیادہ پونجی نہیں بھی تھی ایمان کی ربق بھی ہو لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا وزن جو ہے وہ ان امال سیاح سے بڑھ جائے جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن اب یہاں ان کی ترقی معارفت کی ترقی جو ہے درجہ بدرجہ ان کا اضافہ ہوگا اور یہاں تک کہ آخری بات جو فرمائی گئی ہے آخری نعمت جو ہے وہ, وہ ہے کہ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انسان کو یہ ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے گویا کہ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے اونچی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار جب حاصل ہوگا یہ گویا کہ انسان کا کمال ہو جائے گا اور یہ اس کی معرفت کی بھی انتہا ہوگی لیکن یہ کہ اس سے پہلے درجات کی ترقی درجہ بدرجہ جو ہے انسان کا ارتقاء وہاں بھی جاری رہے اس اعتبار سے جنت کا وہ تصور ذہن سے نکال دیجئے بلکہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ترقی جیسے کہ جہنم سے لوگ نکلیں گے اپنے گناہوں کے ہم وزن سدا پا کر اگر کوئی بھی ایمان کی رمک ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو پڑا گناہوں کا ہے وہ بھاری ہے نیکیوں پر جہنم میں تو داخلہ ہو جائے گا لیکن پھر ایمان اگر ہے تو انسان اپنے گناہوں کے مقد خدا پا کر نکلے گا تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا تو یہ معاملات وہاں پر بھی اس کے اندر ترقی اور تبدیلی کی شکلیں پیدا ہوتی رہیں گی اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور شرک کی ہر آلائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و فی قرآن العظیم و لفانی ویا کمبل آیات وزیف الحکیم